اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر کتنی ایک تیس دو دہائی ختم ان شاء اللہ ابو العباس سالم ابن سعد اس رضی اللہ تارن کہتے ہیں کہ بڑی پیاری حدیث دو جملے کی ہے کہ نبی رحسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس حدیث کو میں،, میں شمار کر دیا گیا نبی رحسل کے پاس ایک آدمی آیا کہا جا رہا تو اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں ایک ایسا عمل کہ میں اس عمل کو کروں ایسا امل ہو کہ وہ امل اگر میں کرنے لگوں تو اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور رسول نے دو جملے بیان فرمایا اللہ ہو گئے دنیا تم دنیا میں زہد اختیار کرو زہد کہتے ہیں ہمیشہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر یعنی دنیا کی فکر آخرت کی فکر پر غالب ہو سمجھ گئے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو زہد اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اللہ کے بعد جنت ہے دنیا میں دولت ہے جنت کو کی خواہش ہمیشہ دنیا کی خواہش پر مقدم کرو اللہ تم سے محبت کرے گا آگے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھ سارے لوگ تجھ سے محبت کرنے لگے گے اس کو اتنا دیا ہے اور رو آپ اس کے ہاں جائیں گے اور بھائی آپ کو اللہ نے بہت دیا کچھ مجھ کو بھی دے دیں ایک مرتبہ دے گا دو مرتبہ دے گا اس کے بعد پورے لوگوں میں آپ کی عزت ختم اب کوئی آب آ رہا ہے کچھ نہ کچھ ابھی بل پاڑے گا بھی. آ? آ رہا ہے اس کی عادت ہے آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ مصیبت لے گا تب انسان زلیل ہو جاتا ہے جب لوگوں کی دولت پر نگاہ رکھے اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا کلیما متانزواجتم اے نبی آپ کو ہم نے جو دیا ہے اس کو چھوڑ کر کے طرح طرح کے مال دولت سے جو میں نے لوگوں کو نوازا ہے خبردار ان کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں اگلی بات سمجھ میں دنیا کی محبت پر آخرت کی محبت دنیا داری کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہو زہد ہے اس سے اللہ محبت کرے گا لوگوں کو اللہ نے کیا دیا اس پر نگاہ نہ رکھو اللہ نے جتنا دیا خود اس پر اکتفا کرو دنیا کے سارے لبائی گریب غریب ہے لیکن بڑا خوددار ہے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھرتا لوگوں سے محبت کرو گے اور یہ اللہ رب العالمی کی بڑی نعمت ہے ان اللہ دین آ مرو آمر سارے ہاتھ الحمر ایمان اور عمل سالے جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات ان کو محبت پیدا کر دیتے عام کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے توفیق نے فرمائے بس اسی پر ختم کر دیا جائے کتاب ختم کی جائے کیا چاہتا ہے آپ لوگ ہاں ہاں جگر تھام کے بیٹھو اب ہماری پھر مغرب کے بعد جم کر کے بیٹھے ہاں